زندہباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہو آج خوشی ہر دل میں ہے نئے سبھی میں داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہر گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 کمپتی کمپوتی نم لال کم اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو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 مری او على سفر فائد اخر وعلى این اخبین کو طعام کو تؤ سو تصو تم تند دن ہی تو ہیں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 کاش تم علم رکھتے اس کے فوائد کا پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن زلزلہ کیا اس جہاں کچھ کر جانے کے دن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 اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء ہمارے پروگرام میں تشریف را کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھ دو معزز مہمانان نے گرامی تشریف فرما ہیں اور ان پہلے عبد النور عابد صاحب ہیں پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا اور اسی طرح ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب ہیں جو ہمارے مشنری برمٹن ویسٹ ہیں آ, یہ دونوں صاحبان ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں عبد عابد صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو. جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہو. اور اسی طرح زاہد عابد صاحب آپ کو بھی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ہو. یہ ہمارے دونوں مہمانان گرامین کی جو ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ہمارے اس نوجوان طبقے سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں آ, اپنی زندگی کا کے اولین یا شروع کے دن گزارے یہیں انہوں نے ہوش سنبھالا اور یہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اس ملک میں رہتے ہوئے اور دونوں جامع احمدیہ کینیڈا کے فارو تحصیل ہیں عبد عابد صاحب بطور پروفیسر کے خدمات انجام دے رہے ہیں اور زاہد عابد صاحب جو ہیں وہ مشنری برمٹن ہیں اور اس لحاظ سے ان دونوں کے لیے ہمارے دل سے نیک دعائیں نکلتی ہیں اور ان کے لیے عزت کے کلمات نکلتے ہیں کہ انہوں نے اس مغربی ممالک میں مغربی تہذیب میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پہ مقدم رکھا زمین ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے موز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات کہتے ہیں اور دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ افتتاحی کلمات جو ہیں ان کو سنیں اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات ہم اور جو ہمارے مزد مہمان اسٹوڈیوز میں ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں اور یہ گفتگو کا سلسلہ کے ساتھ جو ہے وہ ان شاء اللہ اے ایم فائیو آپ کے ساتھ رات بارہ بجے تک چلے گا تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں محترم زاہد عابد صاحب کو کہتا کلمات ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں جی زاہد صاحب بسم اللہ جی جزاک اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح ماحود اللہ السلام اپنی تصنیف رضا الحام میں اپنے مذہب کا اور اعتقاد کا خلاصہ بیان کرتے فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لبِ لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل و تحفی کے باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف فاطمِ کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور ناکم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وہی یا ایسا الہام منجان اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانے کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ سرات مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا کہہ جائے کہ راہ راست کے عالم ادارج بجوز اقتدا اس امام و کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت و قرب کا بجوز سچی اور کامل مطابعت اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو راست باز اور کامل لوگ شرف صحبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر تکمیل منازل سلوک کر چکے ہیں ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگر ہمیں حاصل ہوں بطور زل کے واقع ہیں اور ان میں بعض ایسے جزی فضائل ہیں جو اب ہمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے تو اس میں حض مسیح ماؤود علیہ صاحب السلام نے نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اپنے تقادات کا بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جو بھی روحانی طور پر جو بھی فیض اللہ سے پایا وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اور ان کی اتباع سے ہی آپ کو عطا ہوا ہے اور جو کوئی کمال جو کوئی معذہ آپ سے ظاہر ہوا وہ بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حضر مسیحی ماؤود رسطلام کو آپ وسلم کا ایک سچا ماننے والا سچا پیروکار بلکہ کامل پیروکار اور جس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو بھی فیوز نازل ہوئے جو بھی مراتب آپ پر آپ کو دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ان پر جو ہے مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے اسلام کی صحیح تشریح صحیح تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ حضر مسیح معود علیہ سات ہی ہیں اور اگر ہم صرف آپ کی ایک ہی تعلیم کے اوپر اگر غور کر کے دیکھیں یا اس کو دیکھیں کہ اگر ایک مسلمانوں میں عام عقیدہ جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے کہ فزیکل جہاد ہونا چاہیے تھا جس پر بہت زور بھی دیا جاتا تھا حضر مسیح علیہ السلام نے کہا کہ کیونکہ اسلام پر حملے جو ہے اب تلوار سے نہیں ہوتے بلکہ اعتراضات کی شکل میں پیمفلٹس اور کتابوں کی شکل میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ تلوار کی جگہ نہیں بلکہ کتابوں پیمفلیٹس اشتہارات کے ذریعے جس شکل میں اعتراض ہوتے ہیں اسی شکل میں جو ہے جواب دینے چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہاد کا آپ نے نظریہ پیش کیا کہ جس رنگ میں اسلام پر اعتراضات ہیں اور جہاد کے اصل معنی جو بنیادی معنی ہیں وہ اپنی نفس کی جہاد ہے اس کی اصلاح ہے اور اسلام کی تبلیغ قرآن کا پیغام پہنچانا جو ہے وہ جہاد کے معنی ہیں اور اور چونکہ اسلام پر حملہ کتابی شکل میں ہو رہا ہے قلم کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارا جو سب سے بڑا جہاد اس زمانے کا ہے وہ یہی ہے کہ قلم کے ذریعے سے اسلام پر اور بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کے جوابات قلم کی شکل میں دیے جائیں تو یہ وہ جہاد ہے جو حز مسیح موضوعات سلام نے اپنے وقت میں انجام دیا اور اب تک وہ جہاد جو ہے وہ آپ کے خلفاء کے ذریعے چلتا چلا جا رہا ہے ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب اور اسی طرح عبد النور عابد صاحب تشریف فرما ہیں آپ نے ان کے افتتاحی کلمات سنے اب آپ کو دعوت ہے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو جو ہمارے سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر 1855 ایٹ فائیو فائیو فور ون اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کی جو ای میل ہے وہ ہے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں یعنی مقامی ٹیلیفون نمبر یا شمالی امریکہ والا ٹیلی فون نمبر یا ای میل کے ذریعے تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میں ذکر کر دیں ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے سامعین اگر آپ اسٹوڈیوز میں فون کرتے ہیں تو آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے اگر سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کہ چیز مزید وضاحت طلب ہے تو آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے بعد تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو ایک دوستانہ ماحول میں پیش کیا جائے آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ اپنا سوال پیش کریں پھر ہمارے مہمان جو ہیں وہ اس کا جواب دیں تاہم بعض دفعہ جذبات میں یا جوش میں انسان جو ہے وہ اپنے جذبات پہ پورا قابو نہیں رکھ سکتا میری آپ سے گزارش کہ اگر ایسا کوئی موقع ہے تو آپ فون بند کر دیں اور چند منٹ کے بعد دوبارہ کال کر لیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہم کہیں جس پہ ہمیں یا بعد میں شرمندگی ہو یا جو کسی بھی اچھی مجلس میں اس طریق کے الفاظ جو ہیں یا اس آ, اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ن, مناسب نہ ہو آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں یہ سارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے یہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی جہاں اپنا صرف یہ پروگرام برائے راست صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ پھر اس پروگرام کا حصہ بن کے ریکارڈ ہو جاتی ہے آم، سوالات جو ہیں وہ آج کے موضوع سے متعلق ہوں تو زیادہ لطف آئے گا اور آج کا موضوع جو ہے صداقتِ مسیم عودیہ السلام یعنی بانی سلسلہ علی احمدیہ ہمارے اسٹوڈیوز میں عبد عابد صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا اور اسی طرح زاہد عابد صاحب مشنری برمپٹن ویسٹ یہ دو مسجد صاحبان گرامی تشریف فرما ہیں اور آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کریں جب تک ٹیلی فون پہ سوال نہیں آتا ایک دو ای میل سے اگر اجازت ہو تو سوال پوچھ لوں عمومی نوعیت کے ہیں پہلا سوال جو عرض کرتا ہوں وہ وکاس صاحب نے ٹرانٹو سے کیا ہے اور انہوں نے نام سے متعلق فرمایا ہے کہ کیا ہمیں انگریزی زبان میں کے نام رکھنے کی اجازت ہے یا ہمیں اپنا اگر انہوں نے مثال دی ہے سوال ان کا انگریزی میں میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں انہوں نے مثال دی ہے کہ مثلا میرا نام وکاس ہے تو کیا اس میں کوئی مشکل ہے اگر میں اپنا نام وکٹر کر لوں یہاں مقامی لوگ کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ کرنے میں کوئی اعتراض ہے یہ وکاس صاحب کا ٹرانٹو سے سوال عبد النراب صاحب کو دعوت کے کا جواب ناموں کے حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ کسی بھی مذہب سے کوئی شخص اگر اسلام قبول کرے تو اس کا نام کا بدلنا یا اسلامی نام رکھنا واجب ہے ایسا نہیں ہے ہر ایسا نام جو اپنے اندر شرک رکھتا ہے وہ نام بہر حال بدلا جائے گا لیکن جو نام اس شخص کی پہچان بن چکا ہے اور اس میں شرک کا کوئی عنصر نہیں پایا جا رہا تو اس نام کو رکھنے میں کوئی کباہ نہیں ہے پہلا جو اصولی جواب ہے وکاس صاحب اگر اپنا نام بدلنا چاہتے ہیں اور ایسا نام ہے جس میں کسی شرک کا پہلو نہیں ہے اور وہ اپنی جو جس نام سے ان کی پہچان ہے اور وہ اگر ان پرو اینڈ کونس دیکھتے ہوئے اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو اپنے لیے وہ ان کی اپنی سوابدیت پہ ہے لیکن نام ایسا ہو جو ہر لحاظ سے پاک ہو اور پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں شرک کا گنسن نبھایا جائے جی اس میں نور صاحب مجھے ایک حدیث کا حوالہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے زمانے بلکل میں, بلکل میں کسی شخص نے اپنے بچے کا نام حزن رکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح کا نام رکھنا جو ہے مناسب نہیں ہے بالکل کیونکہ اس کے معنی حزن کے معنی بنتے ہیں دکھ کے افسردگی کے غمگین, غمگین ہونے کے بلکل بلکل تو اس قسم کے نام بھی جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے نام جو ہے وہ برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں اسی لیے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات پر یا حضرت وسلم کے نام پر نام رکھتے ہیں کہ وہ برکتیں جو ہیں وہ اس شخص کی جو کہ وہ بھی نصیب ہوں بالکل بالکل اس میں ایک ضمن میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ بعض لوگ مغربی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اپنا نام جو ہے وہ کاغذوں پہ تو بدلتے نہیں لیکن اپنے روز مرہ کی گفتگو کے لیے بدل دیتے جیسے وکاش جو ہیں یہ وکی بن جائیں گے یا اسی طرح اور ذیشان ہیں وہ شان بن جائیں گے تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس پہ کوئی اگر آپ کہنا چاہیں نہیں اگر وہ چاہتے ہیں مثلا ہمارے پاکستان یا انڈیا میں بھی جو نک نیم ہیں وہ بن جاتے ہیں جی وہ بڑا کوئی نام ہو تو اس کا چھوٹا نام کر کے تو وہ اکثر گھروں میں چلتا ہے اگر وہ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں تو وہ وہ وہ بے شک کریں ٹھیک ایک اور لیکن اس میں اس جی میں جی یہ بات یا ذہن میں رکھنی چاہیے جو مثلاً اب اب میرا نام ہے نور یا عبد النور اب نور ہے خدا تعالیٰ کی جو صفت جی اور عبد النور یعنی کہ نور کا بندہ ہاں اب جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سل سل اللہ علیہ وسلم سل سل سل سل کے ناموں پہ کوئی نام رکھتا ہے تو اس کو نہیں بگاڑنا چاہیے یہ بھی ایک ایک بات ہے جو ذہن میں رکھیں بعض لوگ محمد سے مو بن جاتے ہیں آہ, نہیں وہ, وہ بالکل وہ غلط وہ غلط جزاکم اس وضاحت کا شاہد ندیم صاحب کا سوال آیا ہے انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا آ, فرماتے ہیں کیا انگریزی میں انہوں نے رومن اردو میں لکھا ہے تو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں ان کا ہے کہ کیا یہودیت جو یہودی ہیں کیا وہ آن رسلم کو آ, نبی مانتے ہیں اگر یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کو نبی مانتے تو وہ مسلمان ہوتے یہودی نہ کہلاتے تو غالباً ان کے سوال میں ان کا جواب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کو نبی نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ابھی عیسیٰ نے آنا ہے اور عیسیٰ نے اس طریق پہ آنا ہے جس طریق پہ مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اہلیاں ہیں وہ آسمان پر زندہ چلے گئے اور زندہ واپس آئیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے جب وہ واپس آئیں گے تو پھر حضرت عثیٰ علیہ السلط کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ یا مسایہ جس نے آنا ہے وہ آئے گا تو اسی غلطی میں بہن ہی اسی غلطی میں مسلمان آج کے پڑے ہوئے ہیں تو یہودی بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ٹھیک ہے آم، کچھ سوالات ہیں جو موضوع سے ہٹ کے ہیں ان کو ہم آگے لیں گے اس وقت اگر آپ اپنے موضوع سے کچھ متعلق ہاں جی یہ ان انہوں نے زاہد صاحب نے جو حوالہ پڑھا شروع میں جی وہ اتنا معین اور اتنا دلکش ہے کہ اس کے اندر ضمنی طور پر جو جماعت احمدیہ کے, کے بارے میں یا ان کے خلاف ہمارے غیر جماعت جو دوست ہیں جی. وہ سوال کرتے ہیں ان کے جواب حضرت اقدس مسیح محدود علیہ السلات وسلام کی اس تحریر میں آ جاتے ہیں ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا کلمہ چینج کر دیا بدل دیا جی دی. حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السّلۃ والسلام جن کی ہم نے بیت کی ہے جو آ حضرت صلی اللہ و علیہ وآلہ وَََََََََََََََََََََ وسلم کا نام لے کر ان کی مطابعت میں آ کر ان کی پیروی کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ صلاۃ والسلام کی تمام تحریرات ہمیں منوان ان قبول ہوتی ہیں اور تمام سے میری مراد تمام ہیں یعنی کہ ان کی کتابوں میں جو حوالہ جات پھیلے ہوئے ہیں ایک بات کی تشریح دوسری کتاب میں بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے تمام کا جو لفظ ہے اس پہ خاص یہاں پہ زور دیا ہے حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلّۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا لبِ لباب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اعتراض تو تحریرات پہ ہونا چاہیے اعتراض تو حضرت اقدس مسیح ماود علیہ صلاحۃسلام نے اگر کچھ لکھا ہے تو اس پہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم نے کلمہ بدل دیا جی. حالانکہ ایسی بالکل نہیں ہے وہ کی بات حضرت مسیح ماود علیہ صلاح والسلام کی جو تحریرات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا کلمہ اور حضور فرماتے ہیں کہ اسی کلمے کے ساتھ ہم اس عالمِ گزران سے کوچ کریں گے اور میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لبِ لباب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سلو اللہ سلو ہے. سلو اور پھر آخر میں اسی حوالہ جو پڑھا اس میں قرآن کریم کا بھی ذکر ہے کہ خاتم القتب ہے سماوی کتاب ہے پھر ذکر کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ ولیہ وسلم کی پیروی سے میں نے سارا کچھ پایا ہے اس کے بجوز میں پانے کی استطاعت رکھتا ہی نہ تھا ایک کتاب میں ذکر آتا ہے حضرت اقدس مسیح محدود علیہ وسلات وسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر بھی ہوتے اور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ نہ بخشتا تو یہ تمام کا تمام آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہے حضرت اقدس مسیح یہ ہم پہ اعتراض ہوتے ہیں اور یہ اعتراضوں کے رد حضرت مسیح مول ساتھ سات اسلام کی تحریرات ہیں اضالام جو حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنی دعوی کے اوپر لکھی ہے یہ ایک ایسی مستند کتاب ہے جس کو اگر کوئی صدقے دل سے پڑھ لے تو کوئی ایسا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ انکار کیا جا سکے آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب اور عبد النور عابد صاحب تشریف فرما ہیں آج کا موضوع صداقتِ مسیم عیدیہصلاۃ اسلام یعنی بانیسل علی احمدیہ اور اس سوالے سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات ہم نے ابھی تک پروگرام میں شامل کیے سامعین اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ رات بارہ بجے تک ہے آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ٹیلیفون کے ذریعے شامل ہوتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس اور اسی طرح ای میل کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اور اگر آپ سوری uh, ان تینوں میں سے آپ جو بھی طریقے استعمال uh, پسند کریں یعنی ٹیلی فون نمبر مقامی یا شمالی امریکہ کا اسی طرح ای میل کا تو اس صورت میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ فون کر سکتے ہیں لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے ساتھ کل جو ہمارا پروگرام تھا وہ فقی مسائل کے حوالے سے مرزا افصل صاحب کے ساتھ تھا اور اس میں ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام پیش کیا اور اس میں اجازت دی تھی احمدی احباب کو جن کو ہم طور پر گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں فون نہ کریں تاکہ غیر احمدی جو ہمارے سامعین ہیں ان کو ہم شامل کریں آج چونکہ ابھی تک کوئی اور فون نہیں آ رہے اس لیے اگر احمدی احباب سوال کر سکتے ہیں تبصرہ نہیں کریں گے یہ میری آپ سے گزارش ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ دو معزز مہمان ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت تک ہے جب تک ہمارے دوسرے غیر احمدی جو ہیں ان کے سوال نہیں آتے ان کا سوال ہو اور آپ کا سوال ہو تو پھر ہم پہلے ان کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے پھر وقت کی رعایت سے آپ کے سوال کو شامل کریں گے یہ میرا پیغام اپنے ان احمدی سامعین کے لیے جو پروگرام سنتے ہیں اور پروگرام میں سوال کرنا چاہتے ہیں آج چونکہ ہمارے پاس غالباً مدرس ڈے کی وجہ سے ہمارے جو باقاعدگی سے سننے والے غیر احمدی مہمان ہیں وہ نہیں شامل یا کوئی اور مجبوری ہے تو آج آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں لیکن اس رعایت کے ساتھ کہ اگر آپ کا سوال بھی اور ان کا سوال بھی ہوگا تو ہم پہلے غیر احمدی احباب جو ہیں ان کا سوال کا جواب دیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ میری اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا ہے اقبال صاحب نے اقبال صاحب ٹورنٹو سے ہیں اور ان کا سوال لیتے ہیں اقبال صاحب السلام علیکم السلام جی جی اقبال صاحب السلام علیکم جی میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایک اہم غیر جماعت میں یہ ہے کہ جو کلمہ کو جنت میں جائے گا دوسرا نہیں جائے گا جی اور اگر وہ اس لحاظ سے وہ تو رحمت المسلمین انہوں نے مانا رحمۃ وہ ہے تو رحمت العالمین جی تو رحمت المسلمین یہ تو وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے ہر آدمی ان سے اسپادہ کر سکتا ہے تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہودی کا جو ابھی انہوں نے بولا ہے کہ وہ حضور جو تیسرے کے بارے میں عیسیٰ نے دنیا میں ابھی تک یہودی مذہب کے مطابق وہ آئی نہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک بال صاحب آپ جی. کا جی, جی دو سوال رحمت اللہ العالمین کی جی. تشریح اور ساتھ کے کیا حضرت عیسیٰ ابھی تک آئی ای. نہیں یہودی فقہ کے مطابق جی. ان کا غالباً اس میں کوئی مسئلہ ہے میرا پوری طرح ان کا سوال نہیں سن سکا جی. دوسرا حصہ میں نے فالو کیا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر بھی کیا کہ ان کے نزدیک ایلیا جو نبی ہیں وہ آسمان پر چلے گئے تھے हुँ. اور زندہ چلے گئے ہیں جی اور انہوں نے واپس آنا ہے ان کی واپسی کے بعد مسایہ آئیں گے عیسیٰ نے آنا ہے تو یہ تو ان کا عقیدہ ہے ان کی بائبل کے مطابق اور وہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلط کو اسی در دل... بلکہ حضرت عیسی علیہ سلاۃ کا جب نزول ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کی جب باست ہوئی ہے تو اس زمانے کے یہودیوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تو الیہ نے آنا ہے اور حضرت اقدس اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السّلۃ علام نے جان دا بیپٹس ان کی طرف رخ کر کے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو یہودیوں کو یہ فرمایا کہ یہی اہلیہ ہے چاہے تم اسے قبول کرو چاہے نہ کرو تو یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا اور دوسرا پہلا سوال اگر آپ نے لکھا ہے یا اس کو نوٹ نے جی, خلاصہ لکھا ہے اس کا وہ فرما رہے ہیں کہ رحمۃ اللہ عالمین آضر صرف اللہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف کلمہ کو جو, جو ہے وہ جنت میں جائے گا دوسرا نہیں جائے گا آ, نہیں ایسی بات نہیں ہے جنت میں جانے کا اور دوزخ میں جانے کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اس کا مذہب خواہ کچھ بھی ہو اسابی ہے یہودی ہے عیسائی ہے مسلمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کسی پہ ایسا فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ فلاں یہ چیز پڑھنے سے ہمارے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مسجدیں دیکھیں تو بالکل خالی ہوتی ہیں یا ان کے جو اعمال ہیں وہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں انہی عقائد اور انہی باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جب زمانہ آئے گا جب مسیح کا مسیح اترے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ اللہ سلام کو تفاول کے طور پر حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں اسی ذکر میں جی میں نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا کہ حضرت مسیح مود علیہ السّلاۃ والسلام کا جب نزول ہوگا تو اس زمانے کے جو علماء ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں اب علماء بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں کلمے کا جو حق ہے ادا کرنے کا لا الہ الا اللہ جی. محمد رسول اللہ یہ आ, ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس کی تہ میں جب اتریں تو طے در ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے اور اس کے کسی کوئی بھی شخص ہے وہ عیسائی ہے وہ دہریہ ہے وہ وہ یہودی ہے وہ احمدی ہے وہ غیر احمدی ہے جنت اور دوزق کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جزاکم اللہ ہمارے ساتھ نصیر الدین صاحب ہیں ٹرونٹو سے ان کی کال لیتے ہیں نصیر الدین صاحب السلام علیکم جی, السلام علیکم جی, می, میرا سوال ہے جی. میراج کے حوالے سے اور جو اسرہ تو میں اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہاج ہے تو فرق کیا ہے اور دونوں کیا روحانی تھے یا جسمانی تھے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نصیر صاحب جراک اللہ جی راج <coughs> اور اسرا کے حوالے سے جسمانی تھے روحانی تھے جی سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ان میں فرق کیا ہے جی تو فرق انہوں نے سوال کے اندر ہی بتا دیا کہ معاج اور اسرا جو ہیں وہ دو مختلف واقعات ہیں معراج میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتا اور ان کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی جس میں ذکر ملتا ہے کہ مختلف بہت لمبی حدیث ہے اور اسی طرح اسراء کا جو بات ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف جو سفر ہے وہ کرایا گیا اور یہ دونوں جو باتیں ہیں جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ دونوں روحانی واقعات ہیں جسمانی طور پر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسد انصری کے ساتھ وہ آسمان پر چلے گئے ہیں اس کی واضح طور پر آپ کے سامنے میں ایک عائد قرآن کریم کی پیش کرتا ہوں جس مل میں کہا گیا کہ محمد تو اوپر چا, اوپر آسمان پر چڑھ اور وہاں سے کتاب لے کر آ تاکہ ہم اس کو پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مل وسلم مل کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ میں تو ایک بشر ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے میں آسمان پر نہیں چڑھ سکتا صحیح اور دوسرا اسراء کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے اور احادیث میں تو معراج کے متعلق تو بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے حضرت عائشہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتی ہیں جی. اور پھر آ حضرت صلی صل اللہ, اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے جی. یہ اتنے سے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ صل علیہ وسلم صل کا صل صل یہ جو سفر تھا یہ روحانی تھا جسمانی نہیں تھا جی ٹھیک ہے جس میں آج ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب اور اسی طرح عبد النور عابد صاحب شی فرما ہیں آج موضوع جو ہوتا ہے وہ صداقتِ مسی محدود اسلام کے حوالے سے ہوتا ہے لیکن موضوع سے ہٹ کے بھی ہم سوال اس وقت لے رہے ہیں جیسے جیسے سوال آئیں گے اس کو ہم دیکھیں گے اس وقت سلمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹرانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں سلمان صاحب السلام علیکم السلام آج ماجوج کے بارے میں پوچھنا ہے نے ان کی جو پیش گوئی ہیں وہ اصل حاضر میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہوں گی کیونکہ جو قرآن کریم ہے اس میں تو یہی ہے کہ حضر نیل نے وہ پہاڑوں کے درمیان ان کو بند کر دیا صاحب. تو اس کے بارے میں ذرا روشنی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان صاحب جی جناب یاجوج ماجوج پہاڑوں میں قید ہیں کہ نکل آئے ہیں سلمان صاحب ٹورنٹو سے یہ یا جوج مجوج جو ذکر اس کا ملتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جس میں ذوالکرنین کی جو فوج تھی وہ ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے اور ذوالکرنین ہے انہوں نے ان کو بند کر دیا تھا جماعت احمدیہ کی جو تفصیل ہے یا تو اس کی تفصیل کہنی چاہیے یاجوج مجوج کسی خاص فرقے یا کسی خاص قوم کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ ایسی قومیں یا ایسے افراد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو آگ کے ساتھ کھیلیں آگ کے ساتھ تماشے کریں اور آگ سے فتنہ فساد پھیلائیں وہ یا اور ماجوج ہیں اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق پیشگوئیوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا جو ماود ہے جو مسیح ماود ہے وہ ذلکرنین بھی ہوگا یہ بڑی واضح حضرت مسیح محدود صلاح وسلام کے متعلق ایک پیش گوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس زمانے کا جو جوج مجوج ہیں وہ ان کے جو عقائد ہیں جھوٹے جس کو حضرت اقدس مسیح مودہ سلات وسلام نے پارا پارا کیا ہے یہ وہ ہیں یہ وہ طاقتیں ہیں جو دنیا کے اندر فساد اور فتنہ پیدا کرتی ہیں اور اس کا مقابلہ ذلقرنین جو اس زمانے کا ذلق ہے وہ کس طرح کریں گے وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے کریں گے اپنے جو دلائل ہیں ان کے ذریعے اس یاجوج اور ماجوج کی جو قومیں ہیں ان کا منہ بند کریں گے اور آج کا جو یاجوج ماجوج ہے عظہب مسیم علیہ سات کے متعلق تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تلوار نہیں اٹھائے گا موقف جی. کر دیا گیا ہے جہاد جو ہے تو جس قسم کا جہاد جاری ہے وہ جاری ہے تحریری طور پر یا زبان سے اور وہ الحمد اس زمانے کے ذوالکرنین یعنی حضرت مسیح مودیہ السلّۃ والسلام نے بھی کیا ہے اور ان کی اطاط میں خلافۂ احمدیت بھی کرتے ہیں اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں وہ بھی اس جہاد کے اندر شامل ہے اور ہم ببانگ دوہل اس دجال اور یاجوج ماجوج کی جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف صف آراہ ہیں اور الحمد دلائل کے ساتھ ان کے توڑ بھی کرتے ہیں اور ان کو روکتے بھی ہیں تو یہ اس زمانے کے جو یا جوج جو تمسیلی رنگ میں بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری زمانے میں جو ماؤود مسیح ہوگا وہ ذوالکردین ہوگا تو وہ حضرت مسیح ہے ماؤود علیہ السلّۃ والسلام کی ذات اکتر ہے ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم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 ہمارا اگلا اگلے مہمان جو ہیں فیصل احمد صاحب ہیں ٹورنٹو سے آ, ان کی کال لیتے ہیں فیصل صاحب جی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ کئی دنوں سے میرے ذہن میں میں ایک سوال آ رہا تھا جی. آ, بچپن میں بھی لوگ کھلاتے تھے اور ادھر بھی ٹورنٹو میں بھی ایسا <laughs> کہ کنڈے ہیں کنڈے جو لوگ بناتے ہیں اور کھلاتے ہیں اس کی کیا اہمیت اور یہ کیسے شروع ہوئی ہے کیا یہ جو کھانا کھلاتے ہیں وہ کھا لینا چاہیے یا نہیں ذرا اس کی تھوڑی شکر جی اچھا شکریہ جی جو کنڈے کی رسم جس کو کہتے ہیں کیوں جی کنڈے آپ کو پتہ ہے اس کا کسی کا کیونکہ میں نے نام سنا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں زیادہ اس کا زیادہ علم خدشات کو بھی نہیں ہے لیکن غالباً اس کا تعلق کچھ شبِ معراج وغیرہ سے ہے کہ اس رات کچھ پکا کر جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں یہ خوشی کے طور پر جہاں تک میں عموم عمومی بات کر لیتے ہیں کہ اس قسم کی جو چیزیں جو کھانے پکائے جاتے ہیں دیگیاں پکائی جاتی ہیں اس سے ثابت نہیں ہے نہ صحابہ رام رضی العن سے ملتا ہے کہ انہوں نے اس طریق کو اپنے درمیان کہیں رائج کیا ہو یا اس کو جو ہے کہیں چلایا ہو تو جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ یا جہاں تک ہم سمجھے ہیں کہ اس قسم کی رسومات جو ہیں یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے جو ہے دیکھا دیکھی یا اپنے مقابلے کے طور پر دوسرے مذاہب سے جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے لیکن جو گزشتہ ایک سوال تھا اس حوالے سے از مسیمہ اسلات و اسلام کا ایک حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یاجوج ماجوج کا جی از مسیمہ اسلات و اسلام اپنی تصنیف ایام السلو میں بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسیح مؤود کا یاجوج ماجوج کے وقت میں آنا ضروری ہے اور چونکہ عجیج آگ کو کہتے ہیں جس سے یاجوج ماجوج کا لفظ مشتق ہے اس لیے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے اور ان ناموں میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے جہاز ان کی ریلیں اور ان کی کلیں آگ کے ذریعہ سے چلیں گی اور ان کی لڑائیاں آگ کے ساتھ ہوں گی اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ یاجوج جوجھ ماجوج کہلائیں گے فرماتے ہیں سو یورپ کی قومیں ہیں جو آگ کے فنوں میں ایسے ماہر اور چابک اور یکتاہ روزگار ہیں کہ کچھ بھی ضرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیان کیا جائے پہلی کتابوں میں بھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی گئیں یورپ کے لوگوں کو ہی یا جوج ماجوج ٹھہرایا ہے بلکہ ماسکو کا نام بھی لکھا ہے جو قدیم پایا تخت روس تھا تو مقرر ہو چکا تھا کہ مسیح مئود یا جوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا اور اس مختصر سے اقتباس میں مسیم و سطحۃ السلام نے واضح طور پر یا جوج ماجوج کی حقیقت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے اور ہم اگر تائرانہ نظر بھی دوڑائیں آج کے حالات پر تو یہ بات کھل کر واضح رہتی ہے کون سی قومیں ہیں جو ان جنگی ساز و سامان اور آگ جو ہے وہ دنیا میں بھڑکا رہے ہیں اور انہی کو ہی جو ہے حضرت سازو صاحب نے ماجوج قرار دیا ہے سزاکم اللہ آپ رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح زاہد عابد صاحب تو فرما ہے ہمارے اگلے مہمان راشد صاحب ہیں آ, سے. ان کی کال لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی فرمائیے جی میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دہریت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹھہر رہی ہے جی تو وہ لوگ تو کسی بھی کتاب یا کسی مذہب کو نہیں مانتے جی تو کیا کوئی ایسی مطلب کو... سب سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اقلی بنیاد پر جو وہ کہ وہ مان لے ویسے تو بہت سے دلائل, دلائل ہیں لیکن سب سے مضبوط مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دلیل ہو جو کہ ہم پیش کر سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تاور راشد صاحب جی دہریت کے لیے کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے دہریت آج کل واقعی بڑی تیزی کے ساتھ اور اپنی دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے مجھے. اور اس کی بہت بنیادی وجہ جو اس زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ عیسائیت ہے عیسائیت سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دہریہ پن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے سوال کے دوران مجھے ایک بات یاد آئی ہم جب ہم نے زائد صاحب جامعہ سے جب ہم نے پاس کیا گریجویٹ کیا تو اب بھی افریقہ اور اس طرح کے ایک جو دورہ تھا وہاں پہ گئے تھے اور اس زمانے میں جب میں نے پاس کیا جامعہ سے تو ایبولا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی افریقہ میں تو ہم افریقہ تو نہیں جا سکے لیکن حضور انور نے جو امریکہ سے جو نیچے والے ساؤتھ امریکہ کے جو ملک ہیں یا سینٹرل امریکہ اس کو کہہ لیں وہاں پہ ہم میں سے تین لڑکوں کو بھیجا اور میری جو پوسٹنگ ہوئی ایک مہینے کے لیے وہ گوئٹے مالا تھی اور اب یقین کریں کہ وہاں پہ جو مایا قوم ہے جو بہت پرانی وہاں کی رہنے والی ہے ساؤتھ امیریکن اور سینٹرل جن کا اصل جو بڑے بڑے ان کے ٹیمپل بھی اور سارا کچھ آپ کو گواٹمالا میں اور پھر بلیز میں ہندرس میں یہاں پہ ملتا ہے تو مایا کوم الحمد للہ اس کو جماعت حمدیہ سے متعارف کرایا گیا تو وہاں پہ ایک لیکچر میں نے دیا وہ اسلام کے نام پہ تھا اور اس میں ہم نے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور اسلام کی یہ یہ خوبیاں ہیں یہ یہ آپ کی باتیں ہیں جو غلط ہیں اور اسلام ان کی اصلاح اس طرح کرتا ہے دوبارہ وہ ایک لمبا ٹاپک تھا تین دن کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا تین دن کے بعد ایک جو شخص تھا وہ روزانہ تینوں دن اس جلسے پہ موجود رہتا تھا وہاں پہ آتا تھا تو تیسرے دن اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ آئے ہیں ہمیں اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں یا اس میں روشنی نظر آئی ہے اور اس نے اس بات کا اظہار کیا جو ان کے سوال سے تعلق رکھتا ہے اس نے یہ جواب دیا کہ ہم بچپن سے ہمارے ماں باپ سارے عیسائی ہیں اور عیسائیت میں مجھے بالکل روشنی نظر نہیں آتی اور میں بڑا قریب تھا کہ میں خدا تعالیٰ پہ ایمان رکھنا چھوڑ دوں اور میں دہریت کی طرف چلا جاؤں اب چونکہ میں اب چونکہ میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہمارے لیے ہے تو دہریت واقعی طور پر بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا میں پھیل رہی ہے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ پہ اپنا اعتقاد اور اپنا جو جس طرح ان کو یقین ہونا چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ علی وسلم علی نے تو فرمایا کہ اگر تمہیں جوتی کا ایک تسمہ بھی چاہیے تو تم خدا تعالیٰ سے مانگو اب خدا تعالیٰ کے اس دنیا میں ہونے یا نہ ہونے یا اس دنیا کو بنانے یا نہ بنانے یا خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے یا سب سے بڑی دلیل کیا ہے عقلی طور پر تو راشد صاحب نے ذکر کیا کہ ہم باتیں کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی دلیل کیا ہے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے اس سوال کا جواب دیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے وجود یا خدا تعالیٰ کو ظاہر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قبولیت دعا ہے خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس زمانے میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے اوپن چیلنجز دیے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو جی کہ آؤ اور اس نہج پر میرا مقابلہ کر کے دیکھ لو تو قبولیت دعا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے یہ ہمارا اعتقاد ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہچانا جاتا ہے ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشتا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے تسکین کی راہیں کھولتا ہے یہ خدا تعالیٰ ہے اور اس زمانے میں اگر کسی کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا یقین دلانا ہے تو وہ صرف اور صرف جو سب سے بڑا ثبوت جس کو کہہ سکتے ہیں عقلی دلائل کے علاوہ وہ قبولیت دعا کا ایسا طریقہ ہے جس کے آگے کسی کی بس نہیں چل سکتی اور اس زمانے میں الحمدللہ ہمارے پاس جماعت حمدیہ میں خلافت موجود ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خلیفہ وقت خدا تعالیٰ کا وہ وہ چنیدہ انسان ہے چنیدہ بندہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور اس ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے مد نظر یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ ہمارا خدا تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے اب مثلا ہم نمازیں نہ پڑھتے ہوں خدا تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوں اور یہ دل میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دعا قبول کرتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو یہ حضرت مسیم اللہ فرماتے ہیں یہ خدا کو آزمانہ ہے وائز بسم اللہ رحمان جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہہ دے کہ میں قریب ہوں وازہ صحلہ کا عبادی جب میرے بندے یہ بات قابل غور ہے جی. عبد اپنے آپ کو پوری طرح مار کے کسی کی غلامی میں آ جانا اس کو عبد کہتے ہیں صحیح. کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان لوگوں کو بتا کے میں قریب ہوں اور دعاؤں کے جواب دیتا ہوں تو اس زمانے میں حضم وسیم علیہ سات السلام کے مطابق اگر خدا تعالیٰ کی کوئی زندہ دلیل ہے جو سب سب دلائل پہاوی ہے تو وہ قبولیت دعا کی سزاکم اللہ آپ سنوانے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سامیں اس فریکوینسی پہ آج آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ رات بارہ بجے تک رہے گا مزید ایک گھنٹے تک ہم آپ کے سوالات کے جواب بات دیں گے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور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 تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں آپ اس کے حساب سے ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنا سوال شامل کر سکتے ہیں صرف ایک گزارش کہ جب آپ سوال بھیجیں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے ای میں ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے سوال کا کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی مزید اس پہ پسند کریں تو دوبارہ کال کر لیں. لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے بعد تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سنتے ہیں آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں جہاں سے بھی جس ملک سے بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پوری ریڈیو احمدیہ دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گفتگو کا سلسلہ جاری اور عبد النورابد صاحب اور اسی طرح زاہد عابد صاحب کے ساتھ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات عبد النورابد صاحب اور زاہد عابد صاحب کے ساتھ زاہد صاحب کچھ پیش کریں گے اس وقت جس طرح ہمارا موضوع چل رہا تھا جی حضرت مسیحم عظیم السلام نے جو اپنی عقائد پیش کی ہے اس حوالے سے ایک اور اقتباس پیش خدمت کرتا ہوں جی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے اور جس خدا کی کلام یعنی قرآن کو پنجہ مارنا حکم ہے ہم اس کو پنجہ مار رہے ہیں اور فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر حسب کتاب اللہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح اختلاف اور تناقس کے وقت جب حدیث اور قرآن میں پیدا ہو قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں بالخصوص قصوں میں جو بال نسخ کے لائق بھی نہیں ہیں اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روزے حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جلّہ شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے فرمایا ہے وہ سب بالحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور عباہت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر مریں اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں اور سوم اور سلاد اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں غرض وہ تمام امور جن پر سلفِ صالح کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے تو اس اور اقتباس سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ آپ نے ارکان اسلام کو ہی اپنے عقیدوں کی بنیاد ٹھرایا ہے انہی پر ہمارا ایمان ہے قرآن اور حدیث پر ہم یقین رکھتے ہیں یوم آخرت پر ہمارا اعتقاد ہے ملائکہ پر ہمیں یقین ہے اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ یوم آخرت پر ہم سب کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا اور اس دنیا میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو قرآن کریم میں احکامات بیان ہوئے اور جو سنت اور حدیث سے ہم تک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرمودات پہنچے ہم ان پر پوری طرح عمل کریں جو فرائض ہیں وہ بھی ہمارے ملوز رہیں ان کو فرائض سمجھ کر پورے یقین کے ساتھ ادا کریں جیسے کہ حضمسیم السلام علیہ السلاۃ والسلام نے سام و سلاد اور حج کو بیان کیا ان کو بجا لائیں اور جو سنت آ حضور صلم سے ثابت ہے اس پر بھی عمل کرتے چلے جائیں تاکہ یوم آخرت پر ہم یہ پیش کر سکیں ہم کہہ سکیں کہ جتنی ہماری انسانی طور پر کوشش تھی وہ ہم نے کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہم فضل کی امید کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ وہ ممنین کو اپنے سائے میں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا اس روز جس روز کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو ہم اس امید کے ساتھ کلمہ پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کی کے ارکان پر ایمان لاتے ہوئے ایک مستقل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی اسلام بھی کرتے رہیں دوسروں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے رہیں اور اس دوران جو کوئی کہہ لیں کہ وجہ سے جو اسلام سے دور ہیں اسلام کا پیغام سمجھ نہیں پاتے یا احمدیت کے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات بھی دیتے چلے جائیں تو یہ ایک تباس جو ہے ان سوالوں کا جواب دیتا ہے جن کے بارے میں اکثر ہم سے سوال بھی کیے جاتے ہیں جیسے کہ عبد الرابی صاحب نے کہا کہ کلمے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ کلمے پر ایمان نہیں لاتے ان کا کلمہ ہی مختلف ہے یا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کوئی جنت بنائی ہوئی ہے بعض لوگ جو روا میں قبرستان ہے بحستی مقبرہ اس کے والے سے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی ایک جنت بنائی ہوئی ہے تو اس طرح کا کوئی تصور جو ہے وہ احباب جماعت میں نہیں ہے جماعت احمدیہ میں اس طرح کے تصور نہیں پائے جاتے ہمارے وہی اعتقاد ہیں جو بنیادی طور پر مسلمانوں میں جو ہیں وہ رائج ہیں جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ کے سوالات ہمارے جوابات سوال کے لیے نمبر نوٹ کیجئے فور ون سکس ٹورنٹو کے علاقے سے باہر آپ کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ اسی طرح ای میل کا ہمارا پتہ کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ سی کیو اے یعنی کویشن آنسر ایٹ وائس تینوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں اگر آپ ہمارے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ایمیل میں ذکر کر دیں آپ کا سوال جو ہے وہ ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے پروگرام میں شامل کریں گے راشد اطاض صاحب کا سوال ابھی ہم نے لیا تھا انہوں نے ای میل کے ذریعے شکریہ ادا کیا ہے کہ بہت تفصیلی جواب دیا ہے اور یہ انہوں نے ویلنگٹن نیاگرا فال سے تھے میں نے ٹرانٹو عرض کیا تھا تو ویلنگن نیاگرا فال سے ان کی ای میل آئی ہے شکریہ, شکریہ, شکریہ آپ کا آپ نے پس پروگرام پسند کیا اور اپنا حوصلہ افزائی کی ہماری اگلے مہمان ہیں انیس احمد صاحب ان کا سوال لیتے ہیں انیس صاحب السلام علیکم جی انیس صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجیے جی وعلیکم جی. جی السّلام پوچھنا تھا کہ یہ شب برات کا جو واقعہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں عبادت کا کیا سلسلہ ہے یہ جو خصوصی عبادت کی جاتی ہیں جی ٹھیک ہے احمدیہ اس کے کیا کہتی ہے چلیے ٹھیک ہے انیس شکریہ آپ کا اپنے سوال کیا شب برات کے حوالے سے کہ اس کا کیا واقعہ ہے اور جماعت احمدیہ اس کو کیسے مناتی ہے خصوصی طور پہ جو عبادات ہیں اس کی نور عابد صاحب اس کا اصولی طور پر پہلے تو جواب ہو گیا ہے کہ اس کا اس سے کیا مراد ہے تو ہمارے جو غیرض جماعت علماء ہیں وہ اس بات پہ بذد ہیں اس بات کے باوجود کہ قرآن کریم اس کی نفی کرتا ہے حادیث اس کی نفی کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے جس جسم ये। انصری کے ساتھ جسد خاکی کے ساتھ آسمان پر گئے اور وہاں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی صدرت المنتا اور لمبی حدیث ہے جی تو اس میں جو ہمارے جو غیرز جماعت علماء ہیں یا ان کو بڑی شد و مت کے ساتھ اس رات کو مناتے ہیں اور پوری رات عبادتیں اور قرآن خوانی اور اور نوافل اور وہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہی ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور مانی جاتی ہیں باتیں اور سارا کچھ وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال ہوا تھا جس کے جواب میں زاہد عابد صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ علی وسلم اور آپ کے صحابہ کی کوئی روایت نہیں ملتی جی کہ وہ پوری پوری راتیں اٹھے ہوں اور انہوں نے اس میں صرف کی ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے اور ایک بہت بلند مرتبہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا صحیح اور پہلے کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ اس سے اتنا پیار کا سلوک اللہ تعالیٰ نے کیا ہو جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ساتویں آسمان تک جو رسائی ہے وہ ممکن بنائی ہو تو یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بارے میں ایک اتنی زبردست تائیدی نشان ہے جو خدا تعالیٰ نے نازل کیا اور کسی پرانے نبی کی زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملتا اس دن عبادتیں کرنا یا اس دن خاص طور پر کھانے بنوانا اور تقسیم کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں صحابہ اور آپ کی امیڈیٹ جو آپ کے بعد جو تابعین گزرے ہیں ان سے ملتی ہو یہ بعد بات کی باتیں ضرور ہیں ہاں اگر کوئی اس دن میں عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے وہ ضرور کرے عبادت ہم عبادت سے منع نہیں کرتے لیکن یہ کانسیپٹ رکھے کہ یہ اسی دن یا اسی رات ہماری دعائیں قبول ہونی ہیں اور اللہ تعالیٰ نہایت قریب آیا ہوا ہے اس تصور کے ساتھ عبادتیں کرنا اس رات میں خاص طور پہ قرآن خانی کرنا اور پکانا میٹھے پکانا اور تقسیم کرنا دیگیں بنانا وہ بات جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ آج ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کے ہمارے ساتھ اگلے مہمان جاوید صاحب ٹورانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں جاوید صاحب السلام علیکم جی بالکل ٹھیک للہ ابھی صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے جی یہ بحشتی قبرستان کا مراد ہے اور یہ اس کا چندہ کیوں لیا جاتا ہے دفلایا جاتا ہے اس کا مطلب دین میں کیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب جی یہ زاہد عابد صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے اوپر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مرکز احمدیت میں یعنی ربوعہ میں اپنی جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات تھی تو بہشتی قبرستان کے متعلق ان کا سوال ہے ایک قبرستان ہے جو خاص ان لوگوں کے لیے ان کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی جو اموال ہیں ایک بٹا دس جی. سے لے کر ایک بڑا تین تک وہ اسلام کے نام پہ وقف کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو چندہ ہوتا ہے وہ سارا اسلام قرآن کریم اور اسلام کے حق میں جتنی بھی تالیفات ہیں ان میں لگایا جاتا ہے اب یہ بات صرف چندے کی نہیں ہے چندہ تو ایک ضمنی بات ہے کہ وہ اس کو کرے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کرتے یا اس معیار پہ یا اس طرح جو دینے کا حق بنتا ہے وہ بچارے اپنی مجبوریوں کے حالات کے حالات کی مجبوریوں کے مطابق نہیں دے سکتے پھر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلط علیہ نے اس کے اندر یہ شک بھی رکھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی وصیت نہیں کی ایک بیٹا دس کی یا ایک بیٹا تین تک تو اگر اس کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی عمر اسلام کے لیے وقف رکھتا تھا اگر, اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو تب بھی وہ اس بہشتی مقبرہ میں دفن ہو سکتا ہے اب جو اس کی شرائط ہیں جی وصیت کرنے کے لیے وہ بڑی کڑی ہیں ان شرائط میں یہ ہے کہ جو وصیت کرے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کریں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ خلق اللہ کی ہدایت کا کے سامان پیدا کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا تعالی کے احکامات کی پابندی کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات پر تعلیمات اور ان کے تمام حکموں پر عمل کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت مسیح معود علیہ صلاۃسلام کی تعلیمات پر کاربند ہو اور عمل پیرا ہو صحیح تو چندہ تو بالکل ایک کنڈیشن ہے اس کی اس کے علاوہ جتنی کنڈیشنز ہیں وہ ساری اس کے اندر حضرت مسیح معود علیہ السلۃ سلام کو اصل میں ایک رویا کے ذریعے ایک علاقہ دکھایا گیا تھا ایک احاطہ دکھایا گیا تھا جس کا نام خدا تعالیٰ نے بہشتی مقبرہ رکھا تھا اور اسی مناسبت سے قادیان میں بھی اور ربوعہ میں بھی ایک مخصوص حصہ ہے یا چار دیواری ہے جس کے اندر ان لوگوں کی قبریں ہیں جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور اپنی وصیت کرتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب اور اسی طرح عبد النور عابد صاحب تشریف شیفرما ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور کے علاقے سے باہر اگر آپ ہیں تو ہمارا نمبر پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اسی طرح ای میل کے ذریعے اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام ڈاٹ یعنی تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنا سوال بھیجنے کے لیے تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میں یا فون پہ ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے سوال کے لیے اگر آپ ٹیلیفون کے ذریعے شامل ہوتے ہیں تو ایک منٹ کا دورانیہ ہی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں آپ سے گزارش کہ اسے ایک منٹ میں اپنا سوال مکمل کریں اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں آپ لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے ساتھ سامع آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اس فریکوینسی پہ انشاءاللہ شاء اللہ بارہ بجے تک رہے گا اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد اس کو لے کے آئیں تاکہ ہم آپ کے سوال کے ساتھ پورا انصاف کر سکیں اور کوئی پہلو رہ نہ جائے گفتگو کا سلسلہ جاری عبد اور یہ اب ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب گفتگو فرمائیے جی جی <coughs> جیسا کہ گفتگو بعض عقائد کے حوالے سے چل رہی ہے مسیحم عدالثۃ السلام کی تصنیف سے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم کو قریباً انیس برس سے شائع کر رہا ہوں جی. اس تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور خدا کے بندوں سے ہمدردی اختیار کرو اور نیک چلن اور نیک خیال انسان بن جاؤ ایسے ہو جاؤ کہ کوئی فساد اور شرارت تمہارے دل کے نزدیک نہ آ سکے جھوٹ مت بولو افطرا مت کرو اور زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایزا مت دو اور ہر ایک قسم کے گناہ سے بچتے رہو اور نفسانی جذبات سے اپنے تہیں رو کے رکھو کوشش کرو کہ تا تم پاک دل اور بے شر ہو جاؤ وہ گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ برطانیہ جس کے زیر سایہ تمہارے مال اور ابروئیں اور جانیں محفوظ ہیں بس صدق اس کے وفادار تابے رہو اور چاہیے کہ تمام انسانوں کی ہمدردی تمہارا اصول ہو اور اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک منصوبے اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچاؤ خدا سے ڈرو اور پاک دلی سے اس کی پرستش کرو اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور حق تلفی اور بے جا طرف داری سے باز رہو اور بد صحبت سے پرہیز کرو اور آنکھوں کو بد نگاہوں سے بچاؤ اور کانوں کو غیبت سننے سے محفوظ رکھو اور کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو بدی اور نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو اور ہر ایک کے لیے سچے ناسے بنو اور چاہیے کہ فساد انگیز لوگوں اور شریر اور اور بدمعاشوں اور بد کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزر نہ ہو ہر ایک بدی سے بچو اور ہر ایک نیکی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو اور چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہاری آنکھیں ناپاکی سے منظہ ہوں اور تم میں کبھی بدی اور بغاوت کا منصوبہ نہ ہونے پاوے اور چاہیے کہ تم اس خدا کے پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات اور اس کا ملنا عن رست گاری ہے وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یا گوئی سے منزہ ہیں وہ اس کی وہی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے تو اس اقتباس میں حضرت مسیح ماعود علیہ الصلاۃ السلام نے متعدد نسائے بیان فرمائی ہیں اور اخلاقی اصلاح کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں جھوٹ مت بولو افطراء مت کرو زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایزا مت دو پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور پاک دلی سے اس کی پرستش کرو اور ظلم اور تددی اور غبن اور رشوت اور حق تلفی اور بے طرف داری سے باز رہو اور بد صحبت سے پرہیز کرو آنکھوں کو بد نگاہوں سے بچاؤ اور کانوں کو گھی ب سننے سے محفوظ رکھو اور اگر ہم مجموعی طور پر آج کل اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو یہ تمام اخلاقی برائیاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نہ صرف پائی جاتی ہیں کہ بلکہ ایک بڑی حد ہماری جو ہے وہ ان بد اخلاقیوں میں جو ہے ملوث ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اخلاق کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک مسئلے کو بھیجے مسیح معود علیہ السلام کو نازل فرمائے تاکہ لوگوں کی سر توجہ دلا کر ان کو صحیح راستے کی طرف لے کر آئے اب ہم عبادت اور دعا کے حوالے سے بھی سوال سن چکے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو دعا کریں جو شخص خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے تمام جو اعمال ہیں ان کو خواہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالے اس کی مثال حضرت مسیح محدود رسوۃ السلام نے مختلف کتب میں اس طریق پر بھی دی کہ اگر انسان جانتا ہو کہ کسی بل میں سانپ رہتا ہے تو وہ انسان جو ہے اس بل میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر وہ اس بل میں اپنا سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اس کو ڈس لے گا اور وہ مارا جائے گا اسی طرح جس طرح ہمیں ایسی بات پر یقین ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے اسی طرح کیا ہم خوا تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو اس کی سزا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی یا اس کا ہم سے مواخذہ کیا جائے گا تو اگر ہم اس حد تک جو ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ یقیناً خو تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا جیسا کہ حض مسیم اور سات نے جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اس میں آپ بیان فر... آپ نے بیان فرمایا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں اور چاہیے کہ تم اس خدا کے پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یاو سے منظع ہیں وہ اس کی وہی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اجازی قدرت کا مظر ہو جاتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی مستقل کوشش سے اور استقامت کے ساتھ جو ہے اپنی اسلام میں لگے رہیں تاکہ ہم بھی اس لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اپنے کلام سے نوازے اپنے قرب سے جو ہے ہمیں نوازے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اگر ہم مزید حض مسیحی رسات و سامنے تو متعدد جگہوں پر جو ہے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں اپنے اعتقاد کو بڑے کھل کر حضور نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے مثلا ایک اور جگہ پر حض مسیح مود رسات و سلام بیان فرماتے ہیں کہ اس آجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال ملانا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 یا نبی کا میرے نسبت آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں ہے اور اصل حقیقت جس کی میں الا روس اشہاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا پھر آپ فرماتے ہیں غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے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 ایسے خبیص کی نسبت کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے بعض اوقات خدا تعالیٰ کے الہامات میں ایسے الفاظ اشتعارہ اور مجاز کے طور پر اس کے بعض اولیاء کی نسبت استعمال ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت پر معمول نہیں ہوتے سارا جھگڑا یہ ہے جس کو نادان، جس کو نادان متعصب اور طرف کھینچ کر لے گئے ہیں آنے والے مسیح مود کا نام جو صحیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اللہ نکلا ہے وہ انہی مجازی معنوں کی روح سے ہے جو صوفیاء کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الحیہ کا ہے ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا تو حضور علیہ سات وسلام بڑی وضاحت کے ساتھ ایک مرتب پھر بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو جو درجات ملے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی ملے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی ایسا مقام نہیں جو آپ کو مل سکا ہو یا کسی اور کو مل سکے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی ایسی درجہ نہیں جو انسان جو ہے وہ حاصل کر سکے اور اسی وجہ سے حض مسیح ماؤود علیہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعوے دار پیدا ہوتا ہے تو یقیناً وہ مسلمہ قذاب کا بھائی اور اس کے کافر ہونے میں یعنی کہ اسلام کو جھٹلانے میں کوئی شک نہیں اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ پھر آگے کوئی شریعت بھی پیش کرے گا جو قرآن کریم سے ہٹ کر ہو تو یہ تمام باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح محدود رسط اسلام میں نہیں پائی جاتی ہیں آپ بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ کا کلمہ وہی ہے جو مسلمانوں کا کلمہ اسلام کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ آپ اسی کتاب کتابیں ہیں جو کہ خاتم القتب ہے آخری سماوی کتب ہے جو آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لئے بھیجی ہے اسی پر ایمان ہے یعنی قرآن کریم اور آپ اسی نبی کتابیں ہیں یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے اور آپ علی... آپ صلی اللہ علیہ و نے خود ایک نبی کی بشارت دی ہے جس نے امت کی اصطا کے لیے آنا تھا اور ہمارا یقین یہی ہے کہ حض مسیح ماؤود علیہ وسلات وہی نبی ہیں جن کے بارے میں وہ تمام پیشگوئیاں پوری ہوئیں سر یہاں پہ اس حوالے میں جو بات حضرت مسیح صلاح اسلام نے فرمائی ہے حقیقی نبوت کی وہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے وہ اس حوالے سے کہ حضرت مسیح محمود اسلام نے یہاں پر فرمایا ہے کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں اور ہمارے جو ہمارے دوست ہیں دوسرے جو احمدیت سے تعلق نہیں رکھتے وہ اس اقتباس کو توڑ مڑوڑ کے یا اس کو پورا پڑھے بغیر اس کی توجہ یہ نکالتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں حالانکہ اس حوالے کو اگر پورا پڑھا جائے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََََََََ وسلم کی اطاط سے نکل کر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس اقتباس کا کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے خاتم النبیین کا جہاں پر ذکر کیا وہاں پہ بھی جو اشارہ ہے وہ شریعت والی نبوت ہے اور حقیقی نبوت سے مراد بھی ایسی نبوت کی طرف اشارہ زب و سسیم علیہ وسلام نے کیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم سے ہٹ کر نبوت ہو اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی اقتباس کے اسی ٹکڑے پہ اعتراضات ہوتے ہیں اور یہی ٹکڑا متعدد بار ہمارے اسی ریڈیو سٹیشن پر بار بار یہ پڑھا بھی گیا ہے اور ہم اس کے جواب میں یہ جب ہم نیچے تک پڑھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلات وسلام کی تحریرات میں بعض اوقات ملتا ہے کہ جہاں پہ حضور نے تحریر میں یہ لکھا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں اور پھر اس کی تفصیل بھی ملتی ہے ساتھ ہی حضرت مسیح ماؤد علیہ و یہ جو نبی اور نا نبی ہونا اس کی بڑی چھوٹی سی اور سمپل سی حضور نے بات لکھی اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ اس میں لکھا ہے کہ جہاں میں نے اپنی کتب میں نبوت سے انکار کیا ہے اس سے مراد حقیقی نبوت یعنی ایسی نبوت جو آ حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم کے بغیر ہو اس نبوت سے میں نے انکار کیا ہے اور ایسی نبوت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابت میں ملتی ہے میں اس اس طرح کی جو نبوت ہے اس کا دعوے دار ہوں اور نبی کے معنوں میں مکالمہ مخاطبہ اللہ تعالیٰ سے کلام یہ باتیں ساری شامل ہیں آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب اور اس طرح عبد النور عابد صاحب ہیں آخری آدھا گھنٹہ پروگرام کا جو ہے وہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون زیرو اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر فور ون سکس ون ایٹ فائیو ای میل کے ذریعے ہمارا پتہ کیو اے یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس اسی طرح آپ ان میں سے جو بھی طریق پسند کیجیے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ذکر کر دیں یا ہمارے جو ساتھی کنٹرولس پہ ہیں ان کو بتا دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کا سوال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے یا آپ نے کسی پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca اسلام سی اسلام جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ کامران صاحب ہیں ٹرانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب اسلام علیکم جی جی جناب فرمائیے ہلو جی جی آپ ہیر پہ بات کیجیے جی جناب ابھی ابھی میں اعتبار یہ بتائیے کہ کسی پہلے صاحب شریعت نبی ابراہیم علیہ السلام سے تو کسی نبی کی اجتماع میں کس کو نبوت ملی ہے یہ بتائیے نبوت تو اللہ دیتا ہے یا کسی کے نبی کے اتفاع میں اگر ملتی ہے قرآن نے یہ دکھا اور یہ بتائیے مسلمہ کذاب نے یا تاریخ میں آپ واضح کر سکتے ہیں کہ اس نے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا یا غیر صاحب شریعت یا جیسے آپ ترم، آئی جو قرآن میں یعنی بروزی اورن پون سی یوز کرتے ہیں اور تیسرا سوال میرا اسی سے ملتا جلتا ہے مطلب اسی میں صرف کہ جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کوئی نبی نہیں ہے تو یہ ٹرمز انہوں نے کہاں سے لیے کہ مطلب شرعی اور غیر شرعی نبی کی جس کو آپ روزی اور نبی تو نبی ہوتا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے کون سا اتباع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ کمران صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا آپ کے ماشاءاللہ کافی سوال ہیں ایک ایک سوال لیتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ لطف بھی رہے اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے بہت شکریہ آپ نے فون کیا آپ نے ہم کو ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کی کمی محسوس کی بہرحال آپ آئے اور ہمارے پروگرام میں اپنا سوال پیش کیا جی عبد رابط صاحب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آ, حضرت مرزا صاحب نے جو یہ ٹرم نکال لی ہے یہ کہاں سے نکال لی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پہلے شرعی نبی تھے اور یہ وہ <clears throat> قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے وہ تمام شریع نبی نہیں تھے جی پہلی اور رسولی بات حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام شریع نبی نہیں تھے جہاں تک حضرت مسیح معود علیہ السّلۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلی نبوت یا بروزی نبوت یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی یا ان کے نام پہ اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ کہاں سے لیا تو ہم اس بات کا جواب پہلے بھی اپنے پروگراموں میں دیتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صورت جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شروع کی آیات ہیں باللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو و الضی با صف <متصفح> العمین منہم یطلو یتلو علیہم آیاتی ہی و یو ذکی ہم وََ یُو الحکمہ و ان قانو من قبل الفیظ العلم مبین و آخرین منہم لما بہم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 وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے اس آیت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََََہ وسلم کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ آخرین میں ایک جماعت ہوگی جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم كا ظہور ہوگا اور اسلام میں کہیں پہ بھی یہ عقیدہ نہیں ملتا اسلام اس بات کو رد کرتا ہے کہ تناسخ جاری ہے یا تناسخ ہے یعنی آ, کسی کی روح دوسرے میں آ جانا یا کوئی بندہ فوت ہوا ہوا دوسرے زمانے میں کہیں اٹھ کے دوبارہ آ جانا اسی طرح تمام مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم وفات پا چکے ہیں جسد انصری کے ساتھ انہوں نے واپس نہیں آنا تو پھر یہ کون لوگ ہیں یا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی جو باسط ہے وہ اس زمانے میں یا آخرین میں کیسے ہوگی اس کی صرف اور صرف ایک وجہ بنتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص کھڑا ہوگا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََ وسلم کا نام لے کر آپ کے نام پر لوگوں کی بات کرے اب اس کو پہچاننے کا طریق کیا ہے کہ کیا وہ بندہ سچا ہے یا وہ شخص جھوٹا ہے یہ ایک اور بہت لمبی بحث ہے جس کے متعلق قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے متعدد آیات ہیں جس میں کسی کو سچا ہونے یا جھوٹا کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جس میں ایک نشانی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرمایا سورہ یاسین کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک عمر آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور اسی طرح انبیاء کے متعلق بھی یہ پیش کوئی بالکل بہن ہی پوری ہوتی ہے کہ ایک عمر کا ایک حصہ میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں کیا تم نے کبھی میرے متعلق یا میرے, میرے جو زندگی ہے اس میں کوئی ایب دیکھا ہے افلا تاکل کیا تم عقل نہیں کرتے کہ میں جو نبوت کا دعوی کرتا ہوں اس سے پہلے میری زندگی پر حقیقی ایب کوئی تم لگا ہی نہیں سکتے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ جھوٹی ہوگی حضرت مسیح موض علیہ السلام نے اس آیت کو اپنی زندگی میں بطور دلیل کے پیش کیا ہے اور یہ چیلنج دیا ہے کہ میرے پہلے کی زندگی پہ تم لوگ ایپ چینی نہیں کر سکتے کسی قسم کا ایپ تم لوگ نہیں لگا سکتے پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر جو اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ کی کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو وہ تمہیں چیزیں ضرور ملیں گی جو یہ تم سے وعدہ کرتا ہے اور اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کا وبال جو ہے وہ تم پر پڑے گا تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ماؤد السلات وسلام نے جو پیشگوئیاں کی ہیں جو باتیں کی ہیں وہ ہر فن, ہر فن پوری ہوئی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہوگا یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو مہلت نہیں دوں گا اس کے دانے ہاتھ سے پکڑ لوں گا اس کی شارک کو کاٹ دوں گا اور پہلے بھی پروگراموں میں ہم علامہ ابن قیم کے حوالے دے چکے ہیں جو ایک جیت عالم تھے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی خدا تعالیٰ پر اتحام باندھتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نام لے کر کوئی بات پیش کرتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ تیئیس سال سے زیادہ زندگی گزار سکے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کا جو نبوت کا جو ٹائم تھا جو ٹائم فریم تھا وہ تیئیس سال بنتا ہے اور ممکن نہیں ہے یہ یہ بات انہوں نے اپنے مناظروں میں پیش کی ہے اور یہ بات علماء پیش کرتے رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ پر جھوٹا کوئی دعویٰ کرے اور خدا تعالیٰ اس کو تیئیس سال سے زیادہ مہلت دیتے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے اپنی جو تحریرات لکھنے کا آغاز ہے وہ بہت پہلے کر دیا تھا براہین احمدیہ جو ہے ان کے دعویٰ سے بہت پہلے کی کتاب ہے اس کے اندر اپنے الہامات اللہ تعالی کی طرف سے جو ہوئے ہیں وہ حضور نے لکھے ہیں تو ان کی نیابت میں جو شخص کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور قرآن کریم کی تمام پیشگوئیاں اس کے حق میں پوری ہوتی ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شخص جھوٹا ہے پھر انہوں نے کہا کہ مسلمہ قذاب نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اگر یہ مسلمہ قذاب کی زندگی کی یا اس کا پڑھنا چاہیں تو تواریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں زکوٰۃ پہ اس نے پابندی اٹھائی چندے خود لیے اس کے علاوہ نمازیں جو تھی پانچ اس کو بھی اس نے کم کیا ہے اور پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے بھی اس کے مقابلے پہ مجھے وہیاں ہوتی ہیں الہام ہوتے ہیں تو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط سے باہر نکلتا ہے وہ لازمند جھوٹا ہے اور پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی کون سی اتباع کر لی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پہ فائز کر دیا اور نبی کا مرتبہ دے دیا تو بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں کامران صاحب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آ, کس کو کب اور کیسے نبی بناتا ہے یہ انسانوں کی بات نہیں ہے یہ خدا تعالیٰ کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کس کو کیسے نبی بناتا ہے جہاں تک اللہ uh, تعالیٰ اور uh, uh, uh, آ, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تعلق ہے تو وہ ایک uh, ایسا موضوع ہے کہ جس کو ان تین گھنٹوں کے اندر تو کم از کم پورا نہیں کیا جا سکتا بے شمار واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں کہ جس کے اندر ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ <سلام> صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے والحانہ جو عشق ہے اس کی صورتیں نظر آتی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات حضور دعوی یہ کر رہے ہیں حضرت مسیح مدلیہ صاحب اسلام مرزا صاحب دعویٰ ہی یہ کر رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََہ وسلم کی مطابت سے ملا ہے اور میرے جتنے بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر ظاہر کی ہیں وہ تمام کے تمام آ حضرت صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں تو یہ تمام باتيں اس بات تک پہنچتی ہیں کہ آ, سچا ہونا سات اسلام کا قرآن کریم کے مطابق ان کی بتائی ہوئی دلائل کے مطابق یہ بات اٹل ہے ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ایک آ, سامے ہیں انہوں نے ای میل صرف پہ سوال پوچھا ہے میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں اور یہ سوال ہے مبشر صاحب نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ دوسری صورت کے چوتھی آیت کو آپ پڑھیں قرآن کریم کی اور یہ انگریزی میں ہے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور پھر اس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس آیت میں مومنین کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی قرآنِ کریم پر ایمان لاتے ہیں گزشتہ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور آن اور آئندہ کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کو یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا ہے اور آپ سے پہلے پہ دیا گیا ہے تو ان کا سوال ہے کہ اس آیت میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آئندہ کوئی اگر وہی آتی ہے تو اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے تو آپ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ احمدیہ فرقہ جو ہے اس کا ہونا جائز ہے جی بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمدیت کا ہونا بالکل جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسی وہی کو نہیں مانتے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اس کو رد کرنے والی ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ و کے احکامات کی نفی کرنے والی ہو شریعت قرآن آ حضرت صلی اللہ علیہ و کے جتنے بھی جملہ احکامات ہیں ان کی حکم ودولی کرنے والی ہوں ہم ایسی وہی کو مانتے ہی نہیں ہیں ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح ماؤود علیہ السلاۃ وسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم کے ذیل میں یا حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی کی نبوت میں اپنے آپ کو گم کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم جیسا کہ ابھی زاہد عابد صاحب نے متعدد حوالات حوالہ جات حضرت مسیح مولہ صلاح وسلام کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں حضور نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم کسی ایسی بات کو نہیں مانتے جس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ وسلۃ والسلام نے یہ بات کی ہو کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب کوئی بات لکھتا ہوں ہمیشہ یہ بات لکھی ہے کہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے میں اس کو نہیں مانتا اور یہی حضرت مسیح مودیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک نچوڑ ہے کہ فرمایا کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کہ ہم سچے دل سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں زاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اس میں آج عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں سامین آج کے پروگرام میں ہم آخری پندرہ منٹ میں ہیں اور اس میں ہم سوال تو لیں گے لیکن اس کا جواب دینے کا وعدہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بعض دفعہ جو جواب ہوتا ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ انصاف کرنا اس وقت میں ممکن نہیں ہوتا جو وقت ہمارے پاس رہتا ہے اس لیے آپ ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ علم میں ہو کہ ہم ان کے سوال لیں گے لیکن وقت کی رعایت کے ساتھ بعد میں پیش کریں گے پہلے ہیں کامران صاحب ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم جی جناب وعلیکم جی جناب آپ ایر پہ بات کیجئے سر بھلے آپ انصاف نہ کریں سوال کا جواب نہ دیں لیکن یہ میں نے سوال جو کرا اس کا جواب تو دیا کریں میں نے گزارش یہ کی है کہ قرآن میں کہاں ہے کہ کسی نبی کے اتباع میں نبوت ملتی ہے نبوت تو اللہ دیتا ہے اور انہوں نے کہاں سے کہاں لے جا کے کہ جی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ یار مجھے محبت تو بھائی ہم لوگوں کو مان تو ہے کہ وہ دعوی نبوت جھوٹا ہے کہ ہم نہیں مانتے نسری باتیں تو ہم ان کی باتیں کیسے مان لیں گے تو وہ ہر چیز آپ انہیں کے قول سے کیوں بیان کرتے ہیں اور ان میں قرآن کی جو جمعہ جو پڑھی کہ آخرین میں جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں تو نبی یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بھی نبی ہیں جب ارشد محمد رسول اللہ کہتے ہیں نماز میں ہر ہر اذان میں پانچ دفعہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے ہیں, ہیں, ہیں پر ہم زور دیتے ہیں تو بھائی جان میری بات کا جواب کہاں سے کہاں گھما کے کہاں سے کہاں لے گئے اور اپنی چلیے دوبارہ کوشش کرتے ہیں کمران صاحب آپ کے سوال کا دوبارہ کوشش کرتے ہیں امین صاحب لائن پہ امین صاحب السلام علیکم جی امین صاحب السلام علیکم آپ بات کیجیے جی بالکل ٹھیک آج آپ کو ہم مس کیا ہم نے بڑی دیر ہو گئی آپ کو آئے ڈاکٹر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں بھی گئے تھے تو اس لیے کافی اچھا اچھا, وقت وقت اچھا, اچھا, اچھا بسم اللہ جو آپ عقائد اور نظریات کی بات کر رہے ہیں نا جی تو دیکھیں قادیانیت کے جو عقائد مسلمانوں سے بالکل ہٹ کر رہے ہیں اچھا جی میں آپ کو آپ کی کتابوں سے ہی بتاتا ہوں آخری نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا غلام قادیانی نوزی کا تت البو پیج نمبر ایٹی ٹو تریاق الخلوب تھری سیونٹی نائن پھر مرزا غلام احمد قادی پر وہی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے وہی کبھی عربی میں کبھی ہندی میں کبھی فارسی میں کبھی دوسری زبانوں میں حقیقت الوی ایک سو اسی البوشا پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم اب تمام انسانوں کے لیے نجات ہے اربعین جو مرزا غلام عمد قادیانی کو نبو, نبوت کو نہ مانے وہ جہنمی کافر ہے حقیقت النبوت اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد اسلام مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں اب جو میں نے آپ کو بتائے آپ کی مرزا غلام عمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے میں نے کیے کرتے جواب تو ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب آپ کا آپ آئے اور آپ کا ہمیشہ ہمیں انتظار رہتا ہے پروگرام میں آج آپ دیر سے آئے باہر آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کامران صاحب کا سوال سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے کسی کی پیروی کر کے آپ کیسے نبی بن سکتے ہیں اور ہم آپ کو کیسے مان لیں اور آپ انہیں کی باتوں میں بتا کے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ وہ سچے کیسے ہیں کوئی اور ہمیں طریقہ بتائیں جی جی طریقے تو جو ہدایت دینے کے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بہرحال میں نے جو بات کی تھی آ, میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ آسان الفاظ میں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر سمجھ نہیں لگی تو اب لگ جائے آ, غالب کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا جی اور آپ یہ کہیں گے پچھلی دفعہ بھی غالب کا شعر نہیں غالب کہتا ہے کہ کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یارب قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی اب جو سمجھنا نہ چاہے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے ہاں میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ جو آسان ہے الفاظ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کھلتا کسی پہ کیوں آ, آ, میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں زیادہ مشکل چیزیں نہ کروں آسانی کی طرف جاؤں تو شاید آ, میری باتوں سے آپ کو سمجھ لگ جائے جی ٹھیک ہے دیکھیں سورج جمعہ کی جو آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور کامران صاحب چاہیں تو بخاری کتاب و تفسیر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صحابہ نے یہ پوچھا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرین کون ہیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب کیا دیا ہے حضرت سلمان فارسی ساتھ کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لا کانل امانم و اکمسری لنا لہو رجالن اور رجول منہا اللہ کہ اگر ایمان سوریا ستارے تک بھی پہنچ گیا تو ان میں سے ایک شخص ہوگا جو اسے واپس لے آئے گا اب یہ اگر غور کیا ہو آپ نے صحابہ کا سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جی جن کی طرف آپ کی باست ہوگی حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جو ایمان کو واپس لے آئے گا اور وہ اہل فارس میں سے ہوگا تو آخرین کا جواب بھی دے دیا اور ساتھ اس کا جواب بھی دے دیا کہ وہ میں نے نہیں آنا وہ ایک شخص ہوگا جو سریا ستارے سے ایمان کو نوچ کر لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا اور وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت مسیح محدود اسلام ہے اب یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیحم علیہ السلام کی بات نہیں رکھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے آپ بات نہیں کرتے اور مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں اور ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو مجھے یہ کوی امید ہے کیا آپ قرآن کریم کو مانتے ہوں گے اور پہلی آیت بھی میں نے قرآن کریم کی پیش کی تھی اب میں دوبارہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومیت ال بسم اللہ رحمٰن الرحیم وَیّتِ اللہ و رسول فاؤلائ کا مع انََََََََََََََََََ اللہم مننبى جينہ من صدي كينہ و شدا و صحلحييين و حسن کوئی مسلمان مفسر اس جگہ ار رسول سے مراد کسی غیر رسول کا نام لے گا ہی نہیں سوائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا تعالی کی عطاط کرتا ہے ور رسولا اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتا ہے اور انعامات کون سے ہیں سب سے پہلا سب سے بڑا انعام من نبی جینا وہ شخص نبیوں میں سے ہوگا وہ صدیقینہ اور صدیقوں میں سے ہوگا وہ شہدا اور مرتبہ اس کا شہدہ تک پہنچے گا وہ صالحین اور وہ صالحین کی جو جو, جو جو لوگ ہیں ان میں شمار ہوں گے تو یہ اب میں نے آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ رسول یعنی آن حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے جو انعامات مل سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ذریعہ ہے یا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ نبوت کا انعام ہے اور آپ ہمارے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کریم سے دکھاؤ ہمیں کہ جہاں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں کسی نبی کے آنے کا ذکر ہو تو میں نے اب آپ کے سامنے پہلے بھی ایک آیت رکھی پہلے سوال کے جواب میں اب ابھی اس جو آپ نے سوال کیا ہے دوبارہ اس میں میں نے قرآن کریم کی دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے تو یہ دونوں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلّۃ والسلام نے نعوذ باللہ بیٹھ کے نہیں لکھی یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ان حوالوں کی جو نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات برحق ہے کہ آخری زمانے میں جس نبی نے آنا تھا وہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ الصلاۃ وسلم ہیں اب امین صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تھرڈ کلاس جو کتابیں ہیں ان سے دیکھ کے یہ حوالے ہمارے سام اور یہ زیادہ تر ان کے حوالے ہمیشہ بلکہ ہمیشہ کہنا چاہیے یہ غلط ہوتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود حوالے نہیں پڑے ہوئے یہ جو کاپی پیسٹ ہے یا تدلیس ہے یا ایک جگہ سے کوئی کوئی مضمون پڑھ لیا کسی مولوی نے جو جماعت احمدیہ کے خلاف تھا کوئی بات ایک ذرا سی اٹھا لی اور اس پہ شور مچا دیا یہ اس طرح کے حوالے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام نے کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ میں آخری نبی ہوں کہیں پہ بھی نہیں کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کامران صاحب نے بھی جو بات کی وہ بالکل برحق تھی کہ نبی بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے عظب وسیم علیہ السلام خود نبی نہیں بنے نہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنی الہامات کے ذریعے عظب وسیم علیہ ساتو اسلام کو یہ یہ بتایا ہے کہ تو نبی ہے جس کے نتیجے میں حضرت وسیم علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں اور اس میں بھی نبوت کون سی ہے نبوت وہ ہے جو آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ملتی ہے تو یہ جو انہوں نے آ, امین صاحب نے جو حوالے پیش کیے ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور انہوں نے بات بھی اسی طرح کی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جو یہ ہوگا وہ یہ, یہ ایسی باتیں نہیں ہیں یہ اگر تھوڑا سا آگے پیچھے سے کتاب کو پڑھ لیتے تو اس میں آ, بات بالکل واضح ہو جاتی بارش کی طرح ضرور وہیاں ہوئی ہیں ضرور ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی آپ کے نزدیک شریعت والی وہی شریعت میں جو کے مطابق یا شریعت لے کے جو الہام اترے اس کو وہی کہتے ہیں جو عقیدہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ کو بھی وہی ہوئی حضرت موسٰ علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ کو بھی وہی ہوئی کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ وہ دونوں نبی تھیں اور صاحب شریعت بھی تھیں وہی کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح جو علماء ہیں اس زمانے کے جو جید علماء ہیں پرانے زمانے کے میں بات کروں گا وہ یہ الفاظ اپنے لیے استعمال کرتے رہے ہیں ان کو بھی وہیاں ہوئی ہیں تو وہی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات جس میں ایک شریعت کو منسوخ کیا گیا ہو اور دوسری جو شریعت ہے وہ لائی گئی ہو تو یہ دو ٹوک جواب ہے جو جماعتیں ہم دیا جس پہ ایمان رکھتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلم خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں قرآن کریم ہمارے ساتھ ہے احادیث ہمارے ساتھ ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سنت ہمارے ساتھ ہے صحابہ کے اقوال ہمارے ساتھ ہیں تابعین ہمارے ساتھ ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ثابت کر سکیں کہ یہ بات جماعت احمدیہ میں ہے اور یہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے جہاں پہ بھی دعویٰ کیا ہے وہ اپنے آپ کو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کے ذیل میں اور حضرت مسیح ماؤود علیہ السلطل کی طفیل میں اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کے ذریعے اپنے آپ کو نبی کہا ہے اور یہ بات جماعت احمدیہ ببانگ دوہل اس کا اعلان کرتی ہے اور یہی بات حضرت مسیح محدود اسلام کی کتب سے ثابت ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ اور سامین ہمارے پاس چند منٹ ہیں آپ کے اختتامی کلمات ایک منٹ کے اندر دعوت دوں گا اپنے موجودہ ساتھیوں کو کہ وہ اس میں مکمل کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے آج کے پروگرام کی رخصت لیں گے ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب آج کے اختتامی کلمات جی حضم سسیحم عدودیہ صلاۃ السلام کا ایک آخری اقتباس پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ جلا شانحوں کی قسم کے میں کافر نہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میرا قیدہ ہے اور لا کر رسول اللہ و خاتم النبی پر آ حضرت صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس کے کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. کے خو کے نزدیک کمالات ہیں کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا میں لاجل شانحو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں تو بہت ہی تعالی یہی پلہ بھاری ہوگا ذاکم اللہ اور اسی پہ آج کا سامعین ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں میں مشکور ہوں زاہد عابد صاحب کا اور اسی طرح عبد النور عابد صاحب کا دونوں علماء ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ سامعین کے سوالات کے جوابات دیے کنٹرولز پہ ہمارے ساتھ آج فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا شکریہ انہوں نے فون میں ہماری مدد کی اور جو شروع میں تکنیکی مشکل تھی اس کو حل کیا اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں آئے آپ نے پروگرام سنا اور اپنے سوالات سے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ Ahmadiyyat Zindaba Ahmadiyyat Zindaba Ahmadiyyat Zindaba Ahmadiyyat Zindaba Ahmadiyyat Zindaba You are listening to Radio Ahmadiyyat, the real voice of Islam. Ahmadiyyat Zindaba Ahmadiyyat Zindaba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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باب احمدیت زندہ باب احمدیت زندہ باب احمدیت